جی دیکھیے صاحب جی فرمائیے جی وعلیکم السلام ہاں اس پر فتح رضویہ میں میں جلد میں ایک پورا رسالہ ہے آلہ بریلوی کا خروج ان نسا کے نام سے کہ جس میں خواتین کا مزارات پر جانا جو ہے وہ منع ہے صرف اتنی اجازت ہے کہ حجاج میں جب خواتین ہوں تو حضور علیہ الصلاۃ و سلام کے مزار پر جا سکتی ہیں اتنی اجازت ہے عام قبرستانوں میں جانا یا اولیاء کے مزارات پر جانا یہ جائز نہیں پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ماں بہنیں جو مزارات پر جاتی ہیں بھنگڑا ڈالتی ہیں ناچ گانا وغیرہ وغیرہ اور یہ سارا اہل سنت کے کھاتے میں آتا ہے کہ بھائی اہل سنت اس کو سب جائز سمجھتے ہوں گے تو منع کیوں نہیں کرتے تو یہ ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے نہ مزاروں کو سجدہ جائز ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو اپنے فتح میں یہ تک لکھا کہ عام آدمی کو یہ کہا جائے کہ مزارات کو چومنا بھی جائز نہیں ادب اس میں ہے کہ دور سے ادب سے کھڑے ہو جاؤ صاحب مزار کے سامنے بلکہ حضور کے حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کے لیے بھی فرمایا کہ جالیوں کو بوسا نہیں دیں ادب سے کھڑا ہو جائے یہ کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک تمہیں پہنچا دیا تو ادب جو ہے وہ ادب سے کھڑے ہونے میں ہے تو اس لیے مزارات پر خواتین نہیں جائیں گی آلحاظ اور فاضل بریلوی نے یہی مسئلہ تحریر فرمایا